رشرو رو سی پیشو روسو رام زیرلی رسولی ان دونوں لفظوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ کھڑی حرکات جن حروف میں ہے اس کے آگے والا حرف واو ہے اور یہ واو یوں ہی لکھا گیا ہے اسے ہم نے پڑھا نہیں تو جس طرح اسلامی بھائی موجود ہیں مدنی چینل پر ناظرین ہیں انگریزی زبان کی ایک میں مثال پیش کرتا ہوں کہ سائلنٹ لفظ جس طرح ہوتا ہے کہ اسے پڑھا نہیں جاتا ٹھیک ہے وہ موجود ہوتا ہے اسی طرح اس لفظ یہ لفظ یہاں لکھا ہوا ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جائے گا ٹھیک ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی جو لوگ اپنی اولاد کو صرف دنیا بنانے کے لیے وقف رکھتے ہیں اور اس کو اچھی صحبت سے روکتے ہیں وہ اپنی آخرت کو سخت خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور بسا اوقات دنیا میں بھی پچھتانے کے دن آتے ہیں چنانچہ الاولیاء احمد احمدآباد شریف الہند کے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے اس کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ کر لیا مگر والد صاحب نے دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ کے خوف سے اخروی تعلیم کے سفر سے روک دیا بیچارے کو آشقا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ملتے ملتے رہ گئی نتیجتن وہ برے دوستوں کے ہتے چڑھ گیا اور شرابی بن گیا استغفر. اب اس کے والد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے اسی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درخواست کی اس کو قافلے میں لے جاؤ کہ کہیں اس کی شراب کی لت چھوٹے اس نوجوان پر دوبارہ انفرادی کوشش کی گئی مگر چونکہ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا یعنی بیچارہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا لہذا کسی صورت مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ نہ ہوا پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق پاک سیکھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ, مدینہ رب اللہ عالمین والسلام علی وسلام المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام رسول اللہ و السلام علیک رسول حبیب اللہ نبی اللہ علی ہابقیا نور اللہ میٹھے مچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی ضیاعی دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے دعوت اسلامی کے مبلغ مدنی علماء پر ایک مجلس قائم ہے جس کا نام ہے المدینت العلمیہ المدینت العلمیہ کی کتاب جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی یہ رسالہ ہے اعلی حضرت کی انفرادی کوششیں اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوششیں اس میں درود پاک کی فضیرت نقل ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار پرور پروردگار و عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو سorama... میٹھے میٹھے اسٹن بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ہم مدنی قاعدے کے اندر سبق نمبر 10 تک پہنچ چکے ہیں اس سے قبل کے ہم اپنا سبق پڑھیں آئیے کچھ قواعد ہم دوہرا ہیں کیونکہ جو سبق ہم پڑھنے والے ہیں اس کے اندر حروف مدہ اور حروف لین ان کے فرق کو ہم نے واضح کرنا ہے اور ہر ہر حرف کے اندر ہمیں بتانا ہے ہر ہر لفظ میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ آیا اس لفظ کے اندر کہاں پہ مدہ ہو رہا ہے اور کہاں پہ لین ہو رہا ہے تو آئیے اس سے پہلے چند مدنی فل دوہرا لیتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان شاء اللہ آپ باری باری بتاتے جائیے جی ارشد فرمائیے کہ حروف مدہ کتنے ہیں حروف مدہ تین ہیں ہے ماشاء اللہ سوال لگے اچھا حضور آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف مدعا کون کون سے ہیں حروف مداح الف مدا ماشاء اللہ واؤ مدا اور یا مدا سبحان آل اللہ آل اللہ آل حروف مداح تین ہے الف واؤ اور یا ٹھیک ہے اچھا اب انشاء اللہ تبارک مطالعہ اب سب سے پہلے آیا کہ الف مداح تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ الف مداح کب ہوا جب الف سے پہلے زبر ہو تو وہ سورت میں ہوگا الف مدہ سبحان اللہ کے اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ واو مدہ کب ہوگا واو ساقن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واؤ مدا ہوگا سبحان اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ یا مدہ کب ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا اللہ اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف مددا کو کس طرح پڑھیں گے حروف مددہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف آل آل کے برابر کھینچ کر پڑیں گے مجھے اس کا اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین حروف مددہ کے متعلق تو آپ نے فرمایا اب آئیے حروف لین کے بارے میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی بھائی بتائیں گے تو اصل اب یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف لین کتنے ہیں حروف لین دو ہیں سبان اللہ حروف لین کون کون سے ہیں اور اسے ہم کہیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ کی ارشاد فرمائیے کہ واؤلین کب ہوگا واؤ ساکن سے اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یا لین کب ہوگا یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لینگا تو اس کا ہی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے حروف مداح اور حروف لین کے بارے میں سماد کیا اب اس کے اندر رشال عروف لین کس طرح پڑھنے ہیں یہ بھی عرض کرتے ہیں اچھا آپ یہ ارشاد فرمائی کہ لین کو کس طرح پڑھیں گے حروف بغیر جھٹکا دیے بغیر کہوف پڑھیں گے سبحان اللہ بڑے اچھے انداز سے آپ نے جواب دیا آپ کو یہ رسالہ تو پیش کر دیں سبحان, سبحان, سبحان اللہ ماشاءاللہ تو اس کا ایک یاد رکھنے کا آسان طریقہ بھی میں نے سوچا تھا کہ اس سلسلے میں کروں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے حروف مداح میں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدا ہو بتائیے الف کہاں سے لکھا جاتا ہے اوپر کی طرف سے لکھا جاتا ہے اوپر سے نیچے اور زبر کہاں لگتا ہے اوپر تو الف اور زبر دونوں کو اوپر سے یاد رکھ لیں اور واؤ مدا میں واؤ ساکن سے پہلے پیش آتا ہے تو واؤ اور پیش اس کی شکل کچھ ملتی جلتی ہے اچھا اور یا مددہ سے پہلے زیر ہے تو یا کہاں لکھا جاتا ہے نیچے کی طرف زیر کہاں لگتی ہے نیچے کی طرف تو یہ حروف مداح کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ علی سے پہلے زبر واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر اور لین کے اندر یہ یاد رکھنا ہے وا مدا میں واؤ ساکن سے پہلے پیش تھا یا ساکن سے پہلے زیر تھا یہ دونوں حرکتیں نہیں آنے کی لین میں کیا آنا ہے دونوں سے پہلے زبر تو یہ انشاءاللہ شاء اللہ ضو یاد دیا میں شاید یوں سمجھے کہ ایک ذہن میں آیا تھا کہ اس طرح عرض کر دو شاید یاد ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ کار تھا اب اپنے اسباب کو کھول لیجیے صفحہ نمبر سترہ سبق نمبر دس پانچویں ستر پانچویں لائن سے امید ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی قاعدے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہوں گے اور سبق نمبر دس سفا نمبر سترہ لائن نمبر پانچ کا پہلا حرف ان شاء اللہ تبارک مطالعہ پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واؤ زبریو یا, واؤ زبریو یا واؤ زبریو می زب می زبر یو مو ممزا زیر امزا زیر ا یو می زال دو زیر زن دو زیر یو می زن یو بھائی آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے واو ساکن سے پہ پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا شبحان آگے بڑھیے مین واو زبر مئ مین زبر مو عین زیر آئی دال پیش دو مئ آئی دو مؤ دو ہاں الٹا پیش ہوں مئ ہی حضور آپ ارشاد فرمائیں گے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پر بھی چونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں پر بھی واو لین ہو رہا ہے سبحان اللہ اگلا لفظ پڑھیے کاف زبر کا رو کری کری راہ کے نیچے کیا ہے تو راہ کو باریک, باریک, باریک پڑیں گے انشاءاللہ مدنی چلنے کے ناظرین بھی یہ سیکھ گئے ہوں گے انشاءاللہ امید کری کری مین دو زیر من دو زیر من کری من کری من جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے جی اسی لیے یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ گے یا نہیں کل اس کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے وا زبر یا زیر کی لام دو زیر لن وکیل جی حضف یہاں کیا ہو رہا ہے کاف یازر کی میں یاد ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہاں پر یا مدعا ہو رہا ماشاء اللہ سہول جی آگے بڑھیے نون وا پیش نو نو ریر ہاں کھڑا زیر ہی نوری نوری جی سر آپ ایک فرمائیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے واو ساگن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدا ہو رہا ہے سہان اللہ کسے گد آپ پھینچ کر پڑیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا اب آگے بڑھیے حمزہ زبر ربر ر حمزا زب تا زبر اگلا لفظ پڑھی حمز زب اف را ای تا ای تا زبر تا زبا فر تا تا تا تا جی آپ بتائیے کہ یہ دونوں لفظ جو ہم نے پڑے آر ایفر ایتا مجھے چینل کے ناظرین بھی امید سے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ان دونوں میں مشترکہ سملئر فائدہ ہوتا وہ کیا ہے ان دونوں الفاظ میں یاد ساکن سے پہلے زبر ہے آئی جو ہے جی اس لیے یہاں پر یاد لین ہوگا سبحان اللہ کھینچیں گے اسے اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نلمی سے پڑے ماشاء اللہ سہارن لگ جی آگے بڑھیے نیم وا زبر مو نیم زبر مؤ آئی زیر, عائن عائن زیر عائن عائن عائن عائن عائن مؤ زب تا دو جی آپ رشاد فرمائیے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر واو سے پہلے واؤ ساکن سے پہلے زبردست واو لین ہو رہا ہے سبحان اللہ اچھا آگے بڑھیے اب یہ جو لفظ ہے اس کے اندر جو قائدے ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے میں بتائیں گے نا انشاءاللہ شاء چلیے پہلے لفظ پڑتے میم وا زبر مؤ میم مؤ باؤ پیش دو مؤ دوبر مؤ دو, دو م تا دو پیشتون تا دو آئے واو پہلے نہیں کھینچنا بعد میں کھینچنا ہے ان شاء اللہ قاعدہ میں بتائیں گے مؤ دو آؤ جی آبک شک قاعدہ کیا ہو رہا ہے قاعدے کیا ہو رہے ہیں یہ پہلا الفاظ جو ہے میم واؤ زبر مئو ماشاء اس میں واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے سہاگ یہاں پہ لین ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہو رہا ہے سبحان سہاگ میٹھے بیٹھے اسٹائن بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس لفظ کے اندر دونوں چیزیں ہو رہی ہیں پہلے لفظ کے پہلے حصے کے اندر حرف میں یہ واؤ لین ہو رہا ہے اور اس کے بعد واؤ مدا بھی ہو رہا ہے آگے بڑھیے میم وا زبر مو میم مؤ زبر مو حمزہ اُلٹا پیش كوش كو مؤ اال زبردا دال زبردا مؤ ادا مؤ تا دو پیشتن دو مئ ادا تن مئن جی اس میں کیا ہو رہا ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوگا سہان اللہ کھینچیں گے اسے تو بغیر جھکٹا بغیر کھینچے نرمی سے پڑھیں گے ماشاء اللہ آگے بڑھیے سین زبر سا سین زبر سا مین یا زیر یا مین سمی آئین دو پیش ان سمی ان اگلا ہر لفظ آئین زبر زا یا زیر زی ازی زا دو پیش ظن ازی ظن یہاں پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دو الفاظ سمی ان عزیزن اب رشت فرمائی قاعدہ کون سا ہے ان دونوں الفاظ میں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہو رہا ہے سبحان اللہ کھینچیں گے اس سے ایک الفٹ کے برابر کھینچ کے پڑھیں سبحان اللہ آگے بڑھیے یا زبر یا دا یا زبردئی یا دئی ہا ہی یا دئی ہی ہا یا زبر ہائی ہا سو ہائی سو ماشاء اللہ ابھی بھی پڑھیے غین یا زبر غ جی آپ ارشاد فرمائیے تینوں الفاظ چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے یدائی ید ہیبو کیا سمل مشترکہ قاعدہ ہو رہا ہے جہاں پر یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں میں یا ساکن سے پہلے زبر سبحان اللہ کھینچیں گے نہیں انہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑیں گے آگے بڑھیے سین زبر سا میم کھڑا زبر ماں سما زبر وا کھڑا زبرو سما, سما, سما وا تا دو زیر تین سما وا تن اگلا لفظ کاف زبر, کا کاف زبر کا لام زیر لی کلی کلی میم کھڑا زبر ماں کلیماں ما ما تا دو زیر تین تین ان دونوں الفاظ سماوات کلمات اس میں حروف مدہ اور حروف لین کا کوئی قائدہ نہیں ہے اس میں کس کا قائدہ ہے کھڑی ہر کا کس کا ہے ہری ہر آگے بڑھیے لام زبر شین یا زبر شعی نش حمزہ دو پیش ان لش کون پیش قو رائی شین کون جی حضرت یہ دونوں الفاظ شہ ان کوائشن کیا فائدہ ہو رہا ہے ان دونوں الفاظ میں یا ساغل سے پہلے زبر آ رہا ہے اس سے یہاں پر یا لین ہوگا آگے بڑھیے با زیر بھی با زیر حمزہ کھڑا زبر آ بی یا کھڑا زبر یا بی آیا تا زیرتی آتی نو الف زبر بی آیا تین جی حضرت اس میں کون سا ہوگا اس میں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں پر الف مندہ ہوگا اس محافر کھینچ کر پڑھیں گے آگے بڑھیے میم زیرمی ہاں کھڑا زبر ہاں ہاں زب نا عین کھڑا زبرآم زیرلی عالی میم پیشم عالیم عالی عالی کاف زیر, کی کاف زیر کی کھڑا زبرتا با دو سین زبر سا لام زبر لا سلا دو, پیش بن دو پیش بن سلام, بن سلام, بن سلام اب یہ جو چاروں الفاظ میں نے پڑھے ان چاروں میں کیا ہو رہا ہے کھڑی حرکات کڑی حرکات کے کھڑی حرکات اس کے اندر مختلف اس میں آئی ٹھیک ہے اب اگلا لفظ پڑھیے اب اس کے اندر یہ جو لفظ ہے جو اب پڑھ رہے ہیں ہم یہ تو قواعد کا مجموعہ ہے آئیے اسے پڑھتے ہیں پڑھیے حمزہ وا پیش او او حمزہ پیش یا زیر دی یا زیر زی ا الف زبر ادین اونا اگلا لفظ بھی ہے اگلا لفظ بھی ہے جو بھی پڑھیے حمزہ وا پیش حمزہ یا زیرتی او تی او تون الف زبرنا او ت <حسنا> ان دونوں الفاظ کے اندر ایک ہی جیسے قواعد ہو رہے ہیں ارشاد فرمائی کون کون سے آپ ارشاد فرمائی ان دونوں الفاظ میں تین تین قاعدے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ سب سے پہلے حمزہ واو پیش او پہ واؤ مدا ماشاء اللہ زال یازر دی اور تا یازر تی پر یا مدہ ماشاءاللہ اور نون الف زبر نا پر الف مدا ماشاء اللہ امیر مدد چینل کے ناظرین بھی ان الفاظ کو الگ الگ بلنک ہوتا ہوا انشاءاللہ دیکھ رہے ہوں گے اچھا آگے بڑھیے حمزہ وا زبر او اوزا زبر حی او حی نون الف زبر جی حضور اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں دو قاعدے ہو رہے ہیں جی ایک واؤ تعطیل سے پہلے زبر ہے واؤلین جی آم. یا تاطین سے پہلے زبر ہے تو یالین ماشاءاللہ اور اور سے پہلے زبر ہے تو علیف بدا ہو رہا ہے یہاں تو کتنے کہتے ہوئے یہاں پہ دو قید تین کہتے ہوئے اور علیف بدا علی اللہ آگے بڑھیے نون واؤ ٹیشن ہا نوحی نو ماشاءاللہ جی حضرت ارشاد سرمائی کون سا قاعدہ حضرت یہاں پہ بھی تین قاعدے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ پہلا نون واو پیش نو جی یہاں پہ واو سے پہلے پیش ہے صحیح ہے یہاں پر واؤ مدا اس کے بعد یہاں پہ یاد سے پہلے زیر ہے یہاں پہ بھی یا مدا ہو رہا بھی علی مدہ کا ہو رہا ماشاء اس میں تین قائدے ہو رہے ہیں کون کون سے واؤ مدا یا مدہ اور علیمدا سبحان لگے دیجیے آگے بڑھئے حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑا زبر جی کیا, کیا ارشاد فرمانا واؤ یا کہا تھا نا واؤ ساکن اور یا ساکن سے پہلے ساکن ساکن اور یا اچھی توجہ دلا اس لائن میں نے جزاک اللہ کہ جب بھی واؤ یعنی ساکن حرف ہوگا تو اس پہ یہ کہا جائے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش یا واؤ ساکن سے پہلے زبر ٹھیک ہے جزاک اللہ فد آگے حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑا زبر تا پیش تو آتو آتو نون, نون یا زیرنی آمزہ کھڑا زبر آرمی میری آون وا پیشنوشنو آمین مینو بی, بی, بی جی حضور ایک ہی جیسے قائدے دونوں الفاظ میں ہو رہے ہیں پہلے واو واؤساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدا ماشاء اللہ یاساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدعا سبحان اللہ دوسرے میں واو واؤساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدا ماشاء اللہ پھر یاساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدعا سبحان اللہ انہیں انہیں ایک الف کی مقدار کھینچیں گے سہانا شہ آگے بڑھیے آخری سطر آخری لائن مگر چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں پڑھیے دال یا زیر دی ریش رو را تدی رو رو نون زبرنا تدی رونا ہلف زبر ہا ہا کیجیے تدی رونا ماشاء جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ کون کون سے قواعد اس ایک حرف میں ہیں اس ایک حرف میں حروف مدہ کے تینوں قواعد یوز ہو رہے ہیں شمال ہو رہے ہیں یا ساکن سے پہلے زیب ہے تو یا مدہ جی واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ماشاءاللہ اللہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدا ہو رہا ہے سبحان اللہ آگے بڑھیے لا الف زبر لا خلا خلا زبر فلا میم یا زیرمی تمی لام وا پیش لو تمیلو پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیے فلا تمیلو فلا تمیلو جی اس میں کیا قواعد ہو رہا ہے ارشاد فرمائی یہاں پر تین قواعد ہو رہے ہیں تینوں ہیں مدہ کے ماشاء اس میں سب سے پہلا ہے کہ لام الف زبر لام الف مدہ ہو رہا ہے ٹھیک <سلام> ہے اس کے بعد میم یا میم مدہ ہو رہا ہے صحیح <سلام> لام واؤ پیش لو میں واؤ مدہ ہو رہا ہے मاشاللہ. اور انہیں ایک الف کے مقدار کھینچ کے پڑھیں گے آگے بڑھتا ہے میم الف زبر ما میم خ زبر خو خام ما ما سا زبر لف لا ماں خوف ما خو ما خو ما خو تا پیش تو. تا ماں خوف توش مو ماں خالف تم نون یا زیرنی خالف تم جی حضرت ایک شاد فرمائیے کیا کیا خواہد ہو رہا ہے میم الف زبر ماں میں الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا میم آؤ بس میں واؤ ساکن سے پہلے پیش آرہا ہے تو یہاں پر واؤ مدا ماشل اور نون یا نی میں یا ساگن سے پہلے زیر آرہا ہے یہاں پر یا مدہ ہے سوان ل آگے بڑھتے تلو الو میم وا پیش میم تلو مون نون یا ذرنی تلو مون اس کے لفظ کے ساتھ ملائیے فلا تلو مون فلا جی ارشاد فرمائیے کون کون سے قواعد ہیں یہاں پر حروف مدعا کے تینوں قائدے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدا ہوگا جی جی لام واپس لام واپس لو پہ وا مدا جی میم واپس منہ پہ بھی واؤ مدا ماشاءاللہ اور نون یازے نی پر یا مدعا ہو رہا ہے اللہ ہمارے اسلامی بھائی کو رسالہ سرکار کا پیغام اختار کے نام ماشاء اللہ آگے بڑھیے وا زبر وا لا ل زبرلا ولا, ولا یا پیش یو وا یو ولاو ہا یا زیر ولا یو خی تو واؤ پیشتو جی حضرت آخری لفظ میں بتائیے کہ کون کون سے قواعد یہاں پر حرف مدہ کے تینوں قاعدے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے لام الف زبر لا پر الف سے پہلے زبر ہے سیلے الف مدہ ہوگا ٹھیک ہے ہا یاذر ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے سیلے یا مداح ہوگا اور تو واؤ پیش پر واؤ ساگن سے پہلے پیش ہے اس لیے واؤ مدا ہوگا ماشاء اللہ تینوں کو آل ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑے تو آل میٹھے میٹھے اسکامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظری الحمد للہ ہمارے قاعدے کی دس تختیاں مکمل ہو گئیں تو جی جی آل جی آل جی آل آل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دا فرمائے روزانہ اس مدنی چینل کو تو آپ دیکھتے ہی ہیں ملازم فرماتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان آتا ہے اسے ضرور ملاحظہ کیجیے اب آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں تبارك الذي بيده الملق وهو على قبل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق الساوات وصداقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البحر هل ترى من القدود ثم عن بصرك وتيني أن يقلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد, ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها وجعل. رجوا للشياطين وأعدد على عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ورقس المصير إذا أولقوا فيها لاعها شيء قوله هي دق ت جا يجمة اليويو كل ما أط كلها فوج سألم الخزتها ألم يأث الندييل قال وض ب وت الله من شيئ انتم الا في بلاء كبير وقالوا, وقالوا لو لم نسمع وهناقل ما كنا في اصحاب السقيم فاترفو بذنبه فصبح الصني اصحاب السقيم ان, إن الذين يشكرون ربهم بالغيب لهم مغفرته واجر كبير وأسروا قولهم أبجهروا به إنه وعدين بذلك السدور ألا يعلم من خلقه هو اللقيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فرشوا في مناسبها وكلوا من رسله وإليه النشور أأمنتم من في السماء رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي بِيَدِهِ يَخْلُقُ كُلَّ شَيْءٍ ثُمَّ يَهْدُوهُ ۖ ثُمَّ عَلَيْهِ يَرْزُقُهُ ۖ هَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۗ أَمْ أَمِنْتُمْ مَّا فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۖ ما يوصبهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أم من هذا الذي هو جوند لهم ينصركم من دون الرحمن إذن كافرون إلا فيه أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسطة بل لتجوك يعدهم ونور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 هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَمِمَّا تُنْشِئُونَ مِن شَيْءٍ فَوَلِّهِ ۚ بِأَمْرِهِ ۚ سَهَّلَهُ ۚ وَعَلَىٰ حِجْرَتِهِ وَعَلَىٰ مَثَاهِهِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ إِنَّمَا الْأَمْرُ لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَكِيمًا خَبِيرًا فَلَمَّا رَأَوْهُ أكوجوه الذين كفروا وطين هذا الذي قلتم به تدعون قل أرأيتم إن أهل جني الله ومن, ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه سوزقنا فتعلمون من هو في ظلاله المبين حبیب صلی اللہ تعالی علا محمد ولاحبر قلعہ الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید المسلیم یا <تصحور> رب مصطفیٰ مصطفیٰ ہمارا یہاں پر پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اور مدنی چینل کے ناظرین کا بھی اس سلسلے میں شامل ہونا قبول فرمالے یا <تصحور> اللہ درس کی غلطیاں اور تمام گنا فرمایا عمل کا جذبہ نصیب فرمایا مولا کریم یا رحم الرحمی جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ان سب کی تنگ دستیاں داریاں ناچاکیاں قدم بازیاں پریشانیاں بیماریاں اولادیاں دور فرما سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب اللہ سب کی جان مال عزت آبرو سب کے ایمان کی حفاظت ہو سال حج اللہ کی سعادت نصیف میتھے مدینے کی بار بار بعد اب حاضری نصیب زیر گمبد خزرہ جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پڑوس اطافا عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمن نے اسلام کا منہ کالا کروا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا کردے پوری آرزو ہربے کسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علی یا سیدین بسم اللہ سبحانہ ربک رب العزت یمع یسفون و سلام علی والحمد والحمدللہ رب العالمین یا مت گیار لا الہ الا اللہ رسول اللہ